محمد البن صلی اللہ رسمود الکریم رضی یہ ہے کہ مقصد اور ضرورت دو چیزیں ہیں نا اور ان دو کو سمجھنے نہ سمجھنے میں انسان سے کوتاہی ہوتی ہے اس سے کافی وسائل کوششیں ضائع ہو جاتی ہیں اور نتائج اس کو حاصل نہیں ہوتے ہیں اور سب سے بڑی غلطی جو ہے تو مقصد کو ضرورت بنا لینا ضرورت کو مقصد بنا لینا یہ بہت بڑی غلطی ہے جو انسانوں سے صادر ہوتی ہے اور یہ سارے انسان خوابنی عقل سے کتنی زیادہ تم گھیرے سوچ والے کیوں نہ ہو ان سے صادر ہوتی ہے فلاسفر کیوں نہ ہو دانشب ریفارمر باہرین رفتیات کچھ بھی ہو یہ سب سے غلطی صادر ہوتی ہے اس کو فقط ہم یاد ہے مسئلہ میں جانتے ہیں اور وہی بتا سکتے ہیں اور یہ وہی کی روشنی کے بغیر اس کو انسان نہیں سمجھتا ہے اب دیکھیں نا صدی کی جو یہ کتاب لکھی گئی ہے پریشان نہ چھوڑیے جینا شروع کیجئے ڈل کرنے لے گی کی جن جی لوگوں نے پڑھی ہے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ نفسیاتی لحاظ سے کتنی وزن دار کتاب ہے صاحب پڑھیے اس کو کبھی پڑھے نہ اس کے دو اس کے ہینڈ میں آپ کو رہ دیتا ہوں اس سے آپ کو بڑی مدد ملے گی ایگ تو یہ نا چونکہ کافر جو ہے تو اس کا اخلاص نصیب نہیں ہو سکتا نا تو اس لیے وہ ہر کامیاب زندگی کے اصول قواعد اور پریشانیوں کو دور کرنے کے راج جو بتاتا ہے نا تو آخر میں بتاتا ہے کہ اس سے کیا چیز حاصل ہو جائے گی اس سے شہرت حاصل ہو جائے گی اس سے دولت حاصل ہو جائے گی کسان یہاں پر ٹوٹتی ہے اس کیا تو کو سمجھتے ہیں جان کی بڑی ضرورتیں ہیں بس یہ ہیں تیسرا پہلو یاد نہیں رہا ہوتا کیا ہے عورتوں میں مقبولیت کا اس نے دکھا کہ نہیں دکھا کیونکہ کافی عرصہ میں نے پہلے پڑھی ہوئی پچیس سال تو پہلے پڑی ہے اور ایک اس میں یہ بات غور کرنے کی ہے کہ مقصد اس کا جو ہے تو کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس آدمی نے پریشانیوں کو اسے دور ہونے کا لال بتانے پر ایک انتہائی کامیاب کتاب لکھی ہے اور خود اس نے خودکشی کی کیونکہ خود اتنے طرح کا بیاض ہوئے ایک بزرگ ہوتے تھے کہ بھائی شفیق صاحب ڈاکٹر سیاض صاحب کو یاد ہوں گے وہ بتایا کرتے تھے کہ بھائی سے بھارت ابلی کا کام قوالی نہیں ہے بول بول کر دوسروں کو سنائے اور خود عمل نہ کر رہے ہوں سارے بتایا کرتے تھے کہ ایک آدمی بس میں کھڑا ہے بس میں سفری حکیم ہوتے ہیں نا کھڑا ہو کر وہ تقریر کرے اور بیان کر رہا ہو کہ میرے پاس ایسی دوائی ہے کہ نزلے کا توڑ ہے اور نزلے کی اس کی بنیاد کو جوڑا وہ اکھاڑ کر پھینکتی ہے اور اس کو استعمال کر کے دیکھیں سبوت آپ کے سامنے ہے اور اس بات کو مکمل کرنے کے بعد مارے توجار چھینکے اور نہ اس کی بہ رہی اور ٹپک رہی <laughs> سارے کے ساتھ لوگ لو کہ نہیں کامیاب ہوتی تو تیرے اپنا نے ٹھیک یہ ہو تیرے سارے کال کی تیرے سارے بیان کی تیری عادت تردید کر رہی ہے رد کر رہی ہے <laughs> گویا خود اس بیچارے نے خودکشی کی تو یہ عرض یہ کرنے کی بات ہے نا کہ مقصد اور ضرورت کے سمجھنے میں انسان سے کوتاحی ہوتی ہے موسر شام کی دعوت افلاطون کو پہنچی ہے تو اسے جواب میں کہا ہے کہ یہ بڑی اچھی باتیں ہیں جن لوگوں کو فلسفہ نہ آتا ان لوگوں کے لیے ضروری ہیں جن کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے ضروری نہیں ہے اس اور کے لکھے ہوئے کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر رہتا تھا اور کسی سے ملتا نہیں تھا اکیلے رہتا تھا ملتا نہیں تھا اور اس نے جو ہے تو ملنے کے لیے جو آدمی آتا تھا اس کی تصویر اور خاکا اس کے پاس بیچتے تھے تو اس سے یہ اندازہ لگا لیتا تھا اس کے و خال کو دیکھ کر کہ ملنے کے قابل میرے ہے کہ نہیں اور اس نے ایک تصور اور مادیت اور مادہ اور تصور پر اس نے ایک عملی ڈیمانسٹریشن کی ہے وہ ایسے کہ اس نے بادشاہ کو کہا ہے کہ آپ اب ماں اپنے لشکر کے میرے پاس آپ کی دا ہوتے کھانا کھائیں گے میں نے کہا کہ آپ تو ایک فقیر آدمی ہیں آپ اتنا بڑا خرچہ کیسے برداشت کریں گے نے کہا برداشت کریں گے سارے آدمی اس کے آئے ان کو کھانا کھلایا گیا ہے کہ آئے، ہر ایک آدمی کے لئے لیے آدھا کمرہ اور علیحدہ کمرے میں جو ہے تو بیٹھیں گے ایک عورت اور اور کھانا وانا کھا کے سب اپنے اپنے رادا کمروں میں گئے ہوئے ہی بیٹھی ہوئی عورت اس نے ایک خوب بناور سنگار کی ہوئی ہے اور کے لوگ رات کو سوئے ہیں بادشاہ کے صبح جب اٹھے ہیں تو خالی زمین پر پڑے ہوئے تھے اور ہر ایک آدمی نے ایک ہی نہیں ہوتا یہ اس کو جو گھاٹ ہوتی ہے اس کی چاولوں کی اردو میں اس کو پیال کہتے ہیں ہمارے علاقے میں اس کو پروڑا کہتے ہیں جیسے علاقوں میں چاول لگاتے ہیں لوگوں نے دیکھئے پروڑا لمبے لمبے اس کو پھول بناتے ہیں نا تقریباً آ آ چار چار پانچ فٹ کا ایک ہوتا ہے اس کا پولا صبح جب آدمی اٹھے ہیں نا خالی زمین پر پڑے ہوئے تھے اور ایک ایک پیال کا پھول انہیں پکڑا ہوا تھا تو اس نے اپنی قوت متقدہ سے ان کو ساری ان کے سمجھتے رہے کہ خوب مراغن کھانے کھا رہے ہیں اور ان کے بڑے پرتکلب کمرے ہیں اور سے بیٹھ ہوئی ہے خوبصورت پڑتا ہے وہ کچھ بھی نہیں سارا تصور اس کی تصور کی قوت سے اس نے اس کو کیا ہے اس کے حالات میں دیکھو باقاعدہ لیکن ہدایت کی بات کو سمجھنے میں یعنی اتنا آدمی پیدل تھا کہ اس کو موسل اسلام کی دعوت سمجھ نہیں آئے اور یہ سارے وہ سارے انسان جو وہی کی روشنی کے بغیر چل رہے ہوں ان کا لیے یہ حال ہوتا ہے ابھی دیکھنے وقت کے تبدیل کرنے کے مسئلے کو بھی دیکھیں اس ایک کی ایک صورت یہ تھی کہ اعلان کرتے کہ کل سے سارے کاروبار ساری اردیاں سات بجے ہوگی है? اور ایک یہ گھڑی دو ایک گھنٹہ آپ کفار کی ترتیب ہے تو یہ اس حضور قرآن کے دور کی ہے جی سے رجب میں جنگ نہیں ہو سکتی ہے لیکن جنگ ہم نے ضرور کرنی ہے اعلان کرتے تھے اس بار رجب کا مہینہ ایک مہینہ ہم نے پیچھے کر دیا کافہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کو ان کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم نے سامان راحت راحت دینا ہے راحت نہیں دینی ہے خوشی کا سامان ان کے پاسوں کا خوشی نہیں ہوگی تو ان کی تفتیق ہے اور مسلمان کے بارے میں کہ منع منساج ہم پر نخو حیاتیبہ مردوں عورتوں میں سے جو بھی نیکبل کرے اور وہ ایمان والا بھی ہو ہمیں اس کو حیات تیبہ دیں گے ایک باغ زندگی جو امرے میں بیٹھا ہوا خوش ہے اطمینان سے امن سے آفیت سے تصل بات ہے بات اصل ہے حفاظت اطمینان امن آفیت ہاں نا جی پرسکون نیند جی؟ یہ حوال ہے نمتے ہیں جو اللہ جھمپڑے والوں کو دے دے اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو محل والوں کو جی؟ اور مانداروں کو نہ دے جی؟ زور سے گلے نہیں لے ہے سکتے اللہ تبارک سے کچھ زور سے بولے تو ہم اور آپ جو ہے وہ مقصد کو ضرورت کو مقصد بنا رہتے ہیں دنیا دنیا کی چیزیں سامان مال اس بات پودا کرسی ڈگری ملازمت نوکری کمائی اس پر احکامات کو قربان کر رہے ہوتے ہیں نماز قربان ہو رہی ہے پیسہ کمانے کے لیے اللہ کی یاد قربان ہو رہی ہے مجھے فرق جھوٹ بول لیا آدمی مار ضرور کرنے کے لیے وہ پچھتے آپ کو سنایا تھا واقعہ دبئی والے ساتھی کا واقعہ سنایا تھا وہ دبئی والے ساتھی کا آخری جو ٹیلیفون آیا اس نے کہا میرے سارے مقدمے سچ بولنے کی بنیاد پر بعض ختم ہو گئے سارے مسائل حل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کا ساتھ دیتا فرمایا پھر بھی حل ہو گئے اور وہاں کے وکیل کو کہہ رہا تھا بالکل منکر ہو جائیں تو میں آپ کے سارے مسئلے درست کر دوں جھوٹ بولنے کا گنا ادا ہوتا کہ کفر کے بعد جو گناہ ہے وہ جھوٹ ہے جان بوجھ کر دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مفاد دینے کے لیے جھوٹ بولنا رہا ہوں کفر کے بعد دوسرے نمبر پہ گناہ ہے وہ یہ جو آیت میں فرمایا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیسے ہے کیسے وزت وزت نیبول اوسان اور وزت نبو کو لذور آیت ایسے ہی ہے بتوں, کی بتوں سے بچو اور جھوٹی بات کے کہنے دے وہ جھوٹ کو بترستی کے ساتھ اکٹھا کر کے بیان سے آپ اتنا بڑا حکم توڑ رہے بفار لیے توڑ کیوں کہ ہماری بنیادی غلطی جو ہے وہ ہم نے ضرورت کو مقصد بنائے ہوئے ہیں وہ اس بات کو ہم لیے ہوئے ہیں کہ ہماری ضرورتیں ہیں وہ مادی احتیاط ہے ان سے پوری ہوں گی اس بات کو لی ہیں غلطی کو تہ یہ ہے ہم گیال ہے مسئلہ کی بات یہ کہ حچ کو لیں حق کو لیں انصاف کو لیں ضرورت مقصد آپ کا آخرت ہے مقصد اللہ کی رضا ہے مقصد کی اصلاح ہے اس کو لیں اس پر کوشش کریں اس میں کوتا کرنے سے بچیں اور جن چیزوں کے بیچ پیچھے آپ پریشان ہو رہے ہیں وہ مقصد بنانا چاہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ گیب سے درست کر دے گے آپ اپنے آپ کو درست رکھیں آپ کے حوال کو آپ کی چیزوں کو اللہ درست کر دے گے آپ نے کو درست کرے آپ کے حوال کو اللہ درست کر دیں انسان یہ ذرا چیز تھوڑی سوچ جاتی اور جھوٹ بول مقصد ڈال کر وہ بہت شارٹ کٹ ہے بہت آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے رسول تو کہہ رہا ہے کیا سب کو لے سچ جو ہے وہ نجاد دلاتا ہے جھوٹ ہلاک کرتا ہے آدمی پیغمبر صلی اللہ کی بات کو پیچھے چھوڑ کر وکیل صاحب کی بات کو لے تو ٹھیک صاحب نے تو, تو یہی تو عملی, عملی نفاق اور عملی کفر ہے ایک اعتقادی نفاق اعتقادی کفر ہے اعتقادی کفر تو کہتے ہیں کہ آدمی اعلان کر لے کہ میں کافر ہوں اور احتقادی نکاح سے نفاق منافع دل میں اس کو پتا ہو کہ میں کافر ہوں زبان سے مفادات کے لیے کہہ رہا ہوں میں مسلمان یہ وہ اعتقادی کفر اعتقادی نفاق اور ایک ہوتا ہے عملی کفر عملی املی عملی کفر عملی پھر کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں لیکن میں قرض اختیار کر رہا ہوں بے یقینی جھوٹ سے مسئلے گھالونا میں سمجھتا ہوں اور سچ سے میں مسئلے گھالونا نہیں سمجھتا ہوں یہ عملی کفر ہے ایز اے مسلمان لیکن عمل کر رہا ہے کفار کے طریقے سے اسی کو اس کو کہتے ہیں احتقادی کفر احتقادی کفر کے ساتھ ایمان خلب ہو گیا اور سارے امال ضائع ہو گئے آج باتل ہو گیا نکاح ٹوٹ گیا ساری باتوں کا ختم ہو گیا اور عملی, عملی کفور سے کیا یہ کہ اس نے اس کو کفر کے عمل کا گناہ ہوا لیکن عقیدہ کا ختم نہیں ہوا عملی نفاق نفاذ املی کفر کہ اس کے ساتھ اگر آپ بات کریں کہ آپ غلط کر رہے ہیں فائدہ تو اس میں کہتا ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے میں مختو مانتا ہوں پر کر نہیں سکتا ہوں مانتا میں اس کو ہوں کر نہیں سکتا ہوں تو ماننا ایمان ہے اور عمل میں کولانا اسلام ہے اے الم محمد رحمۃ اللہ علیہ ایمان اور اسلام کی بات تو کی ہے نا ای ماننا یہ ایمان ہے اور کرنا اس کو برمن یہ اسلام ہے ایمان اس کے پاس ہے اسلام اس کے پاس نہیں ہے یہ بڑی نفیس بات ہے پڑھنے کی عبدالحفوظہ ایمان اور اسلام کی بات کو علوم سے پڑھیں بڑی لفی بات حاضر کمال کی ہے اسلام عمل کو کہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہیں بھارت دونوں جزا بھی ہیں عجیب بات صرف کہ اسلام جو ہے اسلام کہتے ہیں عمل کرنا اور سب سے بڑا سب سے پہلا عمل ایمان ہے پھر باقی ہے نماز ازاں حضرات سے تقریباً ہٹانا اور ایمان اور اسلام دونوں ہیں اور ایمان جو ہے وہ ماننا ہے اور وہ شروع ہوتا ہے تسلیم سے اللہ رسول آخر کی تسلیم سے شروع ہو کر وہ ختم ہوتا ہے جا کر آخری اس عمل پر اس طرح سے شروع کر کے آئے تو اسلام ہو رہا ہے اس طرف سے نہیں بہرحال کم از کم ایمان کو ایمان کو اتنا اسلام ضرورت ہے کہ زبان سے آدمی نے ایک اعلان کیا اور زبان کے عمل سے اس نے اعلان کیا ہوا کہ میں مسلمان ہوں اقرار باللسان رفتی کو نکال دل کی تصدیق کے بعد اتنا اسلام شریعت مانگتی ہے کہ زبان سے اس کا اعلان ہوا ہوا ہو ورنہ اقتصار مسلمان والا معاملہ نہیں ہوگا زبان کا بھی اعلان اگر نہیں ہے دل میں اگر ہے تو اس وقت اللہ کا معاملہ ہے اللہ اس کو بخشتا ہے عملان کو قبول کرتا ہے تو اللہ پر کسی کا زور نہیں. نہیں ہے اللہ تو کسی کا زور نہیں ہے بار اسلامی معاشرے میں جب اس کی زبان کا اعلان ہوگا فائز پر نماز پڑھنا جس کا سابت نہ ہوتا ہو لیکن ایک اعلان اس کا ہوا تو اس سے یہ اس کا ایمان قبول ہو گیا اس کے ایمان کو اسلام کی تائید داخل ہے اور اسلام کم از کم اس کی زبان کا اقرار عوام اسلام مسلمان عوام الناس کے سامنے آئے اس میں عقیدے کو مانا ہوا اے ہی آپ کی نباس ایسے ہمارا مضمون جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے توفیق عمل کا اصلاح نفس کا کہ اللہ عمل کی توفیق دے دے اور نفس کی اصلاح ہو جائے ہاں جی تو سلسلے میں کیا بات کر رہے تھے وہ بات مقصد اور مقصد اور ضرورت پڑی مقصد ضرورت کی کوٹائی سے اللہ محفوظ فرمائے یہ کوتا سے ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ہماری پوری زندگی ڈمانڈ ہو جاتی ہے پوری زندگی سادی کی ڈمانڈ ہوتی ہے اس کو لوگوں کو خوشامد کرنا پڑے گی اس کو لوگوں گا کے آگے دری ہونا پڑے گا اس کو جو ہے تو جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا اس کو جو ہے تو فریب کا سہارا لینا پڑے گا زندگی کی بے برکتی ہوگی وقت کی بے برکتی ہوگی مال جان اور ہر چیز کی بے برکتی ہوگی اور جہاں اگر آپ ہاتھ سات کو اختیار کرتے ہیں جہاں پھنس رہے ہیں مشکلات پیش آ رہی ہیں تو گڑگڑائیں اللہ کے حضور اور مانگیں جب آپ دیکھیں گے کو گڑانے پر مانگنے پر اللہ تعالیٰ دعا کھولے گا اس تو یقین بنتا ہے اسی سے تو آدمی کی توحید پکی ہوتی ہے اس کو توقع حاصل ہوتا ہے تو گڑگڑائیں مانگیں آدمی ایک عجیب واقعہ فضائی حاضی نگر شہر سے لکھا ہے نا کچھ رات نے رشوت دے دی مدینہ منورہ کے گورنر کو اور اس بات پر تیار کر لیا کہ ہم لوگ بکر علی گزی اللہ سے اور فاروق گزی اللہ کو یہاں سے نکالتے ہیں اس میں چالیس آدمی آئے رات کو یہ مدینہ مسجد نبلی کے دربان تھا اس سے کہا مجھے میرے ایک دوست اس بات کی دادی جی کی سازش ہو گئی ہے اور مدینہ منورا کے گورنر نے بڑی رشوت لے لی ہے تو کہتے واقعی مدینہ منورے کے گورنر کا مجھے پیغام آ گیا کہ آج رات کو آدمی آئیں گے اور دروازہ کھولنا اور ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ بننا تو کہتے میں ایک معمولی نوکر ہوں بال کو کسی کو کہتا ہوں تو تب میری جان خطرے میں نہیں کہتا ہوں تو ایمان خطرے میں ہے کہتا ہوں تو جان خطرے میں ہے اب میں کروں تو کیا کروں کہتے ہیں میں مسلم نبی کے پاس روزا شریف کے پاس آ کر سارا دن میں روتا رہا دعا مانگتا رہا روتا رہا دعا مانگتا رہا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں میں گڑایا میں پورا دن اور رات کو گڑایا یہاں تک کیا بھی رات کے قریب دروازے پر دستک ہوئی اور میں گیا چالیس آدمی ہے تو پھاوڑے بیلچے لیے ہوئے کدالے بیلچے لیے ہوئے آگے میں نے دروازہ کھولا یہ چلے حضور صلی اللہ کے ممبر شریف اور روزہ شریف کے درمیان جب آئے زمین پھٹی چاروں چالیس سے چالیس اندر دفن ٹوپی ان کی باہر رہ گئی آدمی زمین میں ہڑپ ہو گئی جب کافی دیر کچھ نہیں ہوا تو گورنر خود آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ آدمی آئے تھے تو میں نے کہا آدمی آئے تھے اس نے کہا کہ آدمی کتر گئے میں نے کہا آدمی اس جگہ دھس گئے زمین میں تین گٹوپیاں پڑی ہوئی اور اس جگہ ایک کالے کا کالے مربر کا نشان ہے قالین کے نیچے آپ تو سعودی بڑی سختی کرتے ہیں اور درج حرکت کر رہی آپ جائیں نماز پڑھیں ایک دو آدمی بیٹھتے ہیں تو بیٹھیں چار پنج ہو گئے تو بس فوراً آدمی آ جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں سرپچتر میں ہماری ہازری ہوئی تھی اس میں میں اور مسرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہم نو نومر لڑکے تھے تو ہم نے کہا کہ اس جگہ کو دیکھتے ہیں نا جا کر ایسے ڈھونڈ رہے ہیں ایک سفید بڑی عمر کالی میں کھڑا تھا اس سے کہا کہ یہ کالی ہے ہم نے اٹھائی تھی اس کے نیچے وہ کالا لیکن مرمر کا لیکن مرمر کی ایک زندگی اس جگہ پہ کاجی کہتے ہیں بس میں تو کچھ نہیں کر سکتا میں گڑگڑایا اللہ کے حضور اللہ تبارک اللہ سے فیصلہ کرا لے پیسے مانگے اللہ تبارک سال سے یہ ڈاکٹر شاکر ہے نا اس نے ایک درخواست دی رجسٹر کے لیے میرے پاس آپ کا کی میں نے درخواست دی میں نے کہا اللہ فضل فرمایا اللہ آپ کو سلیکٹ فرمایا دعا کرتے ہیں آپ کے لیے آپ بھی دعا مانگیں گے اللہ کے زور گڑگڑے تو خیر چلو اس سے کہ چلے اسے دعا کرنے کا دعائیں تو کرتا رہا پڑھتا رہا تو کرتا رہا دعائیں انٹرویو والے دن کہتے ہیں میں انٹرویو کو نہیں جاتا ہوں بات کیا ہے اس نے پہلے سے آدمی سلیکٹ کیا ہوا ہے نا انٹرویو ایسا ہے فارمیلٹی ہے ایسے ہی جو ہے تو ایک ذاتی بات ہے اور آدمی ہوا ہوا ہے تو میں نے کہا آپ کو کوئی نقصان ہے نقصان تو نہیں ہے تو میں نے کیا کرو گئے چلا گیا انٹرویو کر کے آیا تو کہتے میں نے آپ کو کہا تھا نا پہلے سے آدمی منتخب کیا ہوا ہے ایسے ہی ایک وہ دھوکے کے طور پر انٹرویو کر رہے ہیں اور گیا آدمی نا آپ کو کیا ہے آدمی نے جا کر کام شروع کیا ایک ہفتے میں اس کی لڑائی ہوئی وارڈ وار لکھا کس آدمی کو تبدیل کریں گے آپ پھر دوبارہ کریں اشتہار دیں پھر انٹرویو بلائیں تو اس میں چھ مہینے اور لگ رہے تھے چھ مہینے وارڈ کیسے خالی کریں تو ان کا فیصلہ ہوا کہ اس کے بعد جو آدمی تھا اس کو کرو اس کو چٹھی آئی کہ آپ رجسٹرار لگ گئے چلا گیا تو کیسے مجھ سے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کی سفارش کس نے کیسے میں نے کیا اندر سفارش صدر پاکستان نے کی تھی <laughs> تو یہ کہ برفدا دیکھے گرگڑانے سے دعا مانگنے سے آپ کو تسلی ہوئی نا کہ اللہ نے کیا جس ترتیب سے بھی کیا اللہ تعالیٰ خود جانے ہمارے دل ہمارے دل کو تسلی ہوتی ہے وزیر صاحب نے کہہ دیے کرنے افسر صاحب نے کہہ دیا اللہ نے مانگا ہے اور شیطان کی چال ہوتی ہے کہ دعا کے قبول ہونے سے اس کو مایوس کرتا ہے مایوس کے اس بات پر کرتا ہے کہ تو بڑا گناگار ہے تو کسی کام کریں تیری دعا قبول نہیں ہوتی وہ بہت بھائی جب اللہ تبارک سالن ہے ابلیس پلیس کی دعا قبول فرمائی ہے اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ کی مخلوق میں بھی ہونا تو جس آدمی کو ایسے اعتماد اور تسلی حاصل ہو رہی ہو اور اس کو اعتقاد ہو رہا ہو کہ اللہ قبول فرمائے گا اللہ تبارک قبول فرماتا ہے اور جو مایوس ہو جس کو شیطان نے مایوس کیا ہوا ہو تو اسے خود اپنے پیر پر گلاڑا مارا ہوا اس کیا ہو ٹھیک ہے